حضرت یوسف کو لے گئے جی وہاں جا کے بولی دی مصر کے اندر مشہور ہو گیا جی شہر کے اندر کہ بڑا ایک حسین لڑکا ہے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہے غلام ہے وہ بک رہا ہے زلحخان نے خواب دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ آسمان سے چاند گرا ہے آسمان سے کیا گرا چاند گرا اور میری گود کے اندر آ گیا اب وہ بھی حیران تھی کہ وہ کون سا چاند ہے جو میری گود کے اندر آتا ہے یوسف ذولہ والا لکھتا ہے کہ وہ کہتی تھی اگر ماہر اگر شاہی تورا آخر کے نام اگر ماہی ترا منزل خدا مست سمجھے اگر تو بادشاہ ہے تو اپنا نام بتا اور اگر تو چاند ہے تو اپنی منزل تو بتا کہاں ہے اگر شاہی تورا آخر جے نہ مست بغیر ماہی تورا منزل خدا مست دلم بردی و دلداری نہ کر دی غمم دادی دا دیم تاری نہ کر دی اب زلح خان کو جب پتہ چلا کیسا حسین غلام بک رہا ہے تو وہ بھی آ گئی اپنے خامند کو بھی لائی اب یوسف علیہ السلام کی بولی ہے اتنا اتنا اتنا سمجھے ایک دوسرے کے اوپر پڑتے گئے آخر نتیجہ یہ نکلا کہ زلہ خان نے کہا کہ میں اس کے برابر کیا کروں گی ایک دفعہ چاندی تول کے دوں گی دوسری دفعہ سونا تول کے دوں گی تیسری دفعہ چاندی کتاب میں لکھا ہوا ہے تین دفعہ اگر تلے سونے کے ساتھ چاندی کے ساتھ مچھ کے ساتھ وہ لے زلہ زلح گھر لائی عورتوں نے تانا دیا کہ تو اتنا مہنگا غلام لے آئی ہے کہنے لگی جما دے چند داد خریدم بےحم اللہ عجب ارزا خریدم میں بے جان دے کے جان لائی ہوں اے سونا چاندی بے جان ہے با جان ہے میں بے جان دے کے جان لائی ہوں آہ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں بےحم اللہ عجب ارزا خریدم اب دیکھو جی چوتھا حال قال اللہ دشترا دیکھ رہے ہو ایک جی چوتھا شروع ہو گیا کا اس شخص نے جس نے خرید کیا یوسف کو مصر کے اندر مصر سے نہیں خرید کیا تھا کوئی مصر بندہ تھا کیا مصر کے اندر میں نے بامان پی اس کا نام تھا جی کتفیر دو لکتے والا کاتفیر اور عزیز اس کا لقب تھا کیونکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا پھر اور وزیروں کا لقب کیا ہوتا تھا عزیز کتفیر عزیز کہا اس شخص نے کہ خرید کیا اس کو مصر کے اندر اپنی بیوی کو اس کی بیوی کا نام کیا تھا جی راہیل اور زلحخا اس کا لکب تھا زلحخا بھی پڑھتے ہیں زلی بھی کہا اپنی بیوی کو اکرمی مسوا اچھا کر اس کا ٹھکانہ امید ہے کہ نفع دے گا ہم کو یا بنا لیں گے اس کو کیا؟ بیٹا. ان کے ہم بیٹا نہیں تھا مکنال اسی طرح اچھا ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف کو زمین مصر کے اندر والے اس سے پہلے لینا پڑے تاکہ اس کو اچھا ٹھکانا دے اور تا کہ سکھائے ہم اس کو حادیث حادیث کے دو معنی یاد ہیں نا خوابوں کی تعبیر یا فراست کے ذریعے ہر بات کے انجام تک پہنچ جانا اور اللہ غالب ہے اوپر معاملے اپنے گئے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ تو کنویں میں ڈالنے لگے تو اللہ کا معاملہ بالبا اللہ کا معاملہ غالب رہا و لمبا بالا گاہ شدہ ہوں اور جب پہنچے کمال جوانی میں آپ نا حکم و علم دیا دی ہم نے اس کو نبوت اور علم علمیا حکم کے نیچے کا لکھنا ہے نبوت جب پہنچے یوسف کمال جوانی کو تو دے دیا ہم نے اس کو حکم یعنی نبوت اور علم چھڑیا اور اسی طرح بدلا دیتے ہم نے کو کاروں کو وراو یہ حال نمبر کتنے ہے جی پانچ پانچواں ہال لکھو پانچواں ہال زلی خان نے جب خواب دیکھا اس وقت سے بھی اس کے دل میں عشق تھا اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا تو عشق بڑھ گیا نہیں تو عشق ایک بلا ہی ہے مصیبت ہے طب والے لکھتے ہیں عشق مشتا کستا عشق پیچا عشک پیچا बरा درختیں کے بے खुश خشک گردان عشق پیچا ایک بوٹی ہوتی ہے وہ درخت کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو درخت خشک ہو جاتا ہے درختوں میں چڑھتی ہے یہ ایسے تارے ہوتی ہیں اس کی دیکھا نا پیلے رنگ والی اور لوٹ خالی بولی لوٹ آ جائے تو یہ عشق اسی عشق پیچا سے مشتق ہے وہ بھی درخت کو خوش کر دیتی ہے اور عشق بھی انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے آخ کو بھی تباہ کر دیا عشق کی اتنی انتہا پہ پہنچی شغف کے درجے پہ فرشتہ ہو گئی آخر ایک دن گھر کے سارے دروازے بند کر دیے بعض علماء تو کہتے ہیں نا ایک دروازہ بند کیا تالا لگایا دوسرا تیسرا سات گھر تھے اور اس کے دروازے بند کیے میں اس کا قائل نہیں ہوں شاہی محل ایک ہوتا ہے اور اس کے دروازے کیا ہوتے ہیں بہت جیسے آپ دروازے شاہی محل کے سارے دروازے بند کر دیے وہ ایک ہی گھر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام تمغلانے لگی کہ میری مراد پوری کرو اور کرو جی برابت گلاتی بہلا یا پسلا یا اس یوسف کو اس عورت نے کہ وہ یوسف اس کے گھر کے اندر ٹھہرتے تھے ان ہی اس کا جیت تھامنے سے برگلایا یہ بات اللہ نے کیوں کہی کہ جس کے گھر میں رہتے تھے اس نے برغلہ اس لیے تاکہ یوسف علیہ السلام کا کمال پاک پاکدانی واضح ہو جائے کہ جس گھر کے اندر زلیخا اکیلی یوسف علیہ السلام ہی کہتے اکیلے تھے تو اس نے ور ہوگا سخت یا نہیں دیکھنے والا کوئی تھا پھر بھی یوسف علیہ السلام بچ گئے تو کمال ہے پاک دامنی ہے یا نہیں ایک ہے ایک ورغلا نہ ہو تو سڑک پہ کیونکہ عورت آنکھ مارے چونڈی مارے ورغلا ہے وہ تھوڑا ورغلا نہ ہوتا ہے اور اس کا بچنا مشکل ہوتا ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر رہے اکیلے ہیں یہ کہی جی؟ مرد بھی اکیلا ہے عورت بھی اکیلی ہے اس نے ہر طریقے پہ برگلایا گر پڑی ہوگی کیا, کیا ہوگا لیکن اللہ نے یوسف کو بکا کمال ہے، کمال بہلایا، اس, کو اس عورت نے اور بند کر دیے گھر کے سارے دروازے اور کہنے لگی یہ کہ ہے, جی. کیا ہے؟ اسم فیل مبنی برفتہ مانے امر ہے عجل اور روایتا پڑھا تھا اسمایا پال امر حاضر کے معنی میں ہے یہ بھی حیطہ عجل ہے عمر جلدی کر اقول اکول لاکا, لاکا جار بجور کس کے متعلق ہے اقول ہو کے کہ لاوی ترکیب میں بیان کر رہا ہوں جلدی کر کہتی ہوں میں تجھ کو قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے رد کر دیا اور کتنے مانے بیان کیے چار مانے پہلا مانے معذ اللہ نمبر ایک لکھو مانے نمبر ایک یو سر کا معذل پناہ بخدا یعنی یہ کبھی فیل ہے یہ کیا ہے کبھی فیل ہے خوش ہے بے حی ہے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں معذ اللہ نمبر ایک انح ربی معنے نمبر دو بے شک عزیز مصر میرا مربی ہے ایک تو اللہ کی نہ فرمانی کروں دوسرا عزیز مصر میرا کیا ہے مربی ہے میں اس کے گھر کے اندر کیا نہ کروں یہ نمک حرامی ہے یا نہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ عزیز مصر میرا مربی ہے ایک اور معنی بھی ہے کہ اللہ میرا رب ہے دیکھ رہا ہے تیسرا معنی آسان مسوایا عزیز الکانا بھی کیا اچھا کیا صرف مرب مربی نہیں آسن مس چوتھا یہ ہے کہ انال میں حق پراموش بن جاؤں تے ہی کامیاب ہوتے حق پراموش اس چار نبا نے بیان کر کے رد کر دیا والا قد احمد بھی علام تع کی دیا ہے قد کیا ہے تاخیر کیا ہے اور البتہ کی پختہ ارادہ کیا ضلع خان ساتھ یوسف کے یہ مانا سمجھ آ گیا نا پکا ارادہ کیا بے حی کا برئی کا لیکن بعض والی صاحبان آگے مانا کرتے ہیں کہ ارادہ کیا یوسف نے بھی ساتھ اس کے یہ مانا ٹھیک نہیں ہے میں جو مانا کرتا ہوں نا وہ مانا سمجھ دیئے کہ ہما بے حا یہ جزا مقدم ہے لولا ارہ برہان ربی شرط کا ہے موقع کے نزدیک جزا مقدم ہو جاتی ہے میں بہت سے مقامات میں, میں اپنی کتاب میں بھی دریا لکھی ہے ترغیب میں مقدم لولا را کیا بنے لی؟ دیکھو جی آپ نے پڑھا ہے لو لا علی کا عمر اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا لیکن علی ہے تو مرحلہ نہیں ہوا یہ لولا ہے لولا رب رحان رب اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھ لہذا ارادہ نہیں کیا آہ. یہ مانا ہے وہ کون سی دلیل تھی نبوت کون سی دلیل کہ اللہ نے یوسف علیہ الرحلہ کا بنایا وہ نبی بنایا نبی کیا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے گنگار وہ کیا ہوتا ہے نبی ہاں معصوم تو اللہ نے یہی دلیل دی کہ نبی بنایا نبی معصوم ہوتا ہے اگر یہ دلیل نہ ہوتی نبوت والی تو پھر ارادہ کر سکتے تو مانا یوں کیا کرو اگر نہ دیکھتا برہان اپنے رب کی تو ارادہ کر لیتا لیکن برہان دیکھ کے لہٰذا ارادہ نہ کیا اور برہان رب سے مراد میرے نزدیک ہے نبوت بعض کہتے ہیں برہان رب سے مراد یہ ہے کہ حضرت کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی مثال آ گئی فوٹو نہ کہا کرو یعقوب علیہ السلام کی کہا صورت آ گئی شکل آ گئی تو فوٹو نہیں صورت کہ گئی کہ یعقوب علیہ السلام نے ایسے کیا ہوا تھا تو پھر آپ کیا بچ گئے ارادہ ہی نہیں کیا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارادہ کیا اتنا ارادہ کیا غور کرو ذرا جیسا کہ آپ کو روزہ ہے یا نہیں پیاس بہت لگے ٹھنڈا پانی شربت سامنے آئے تو دل کرے گا پینے کے لئے نہیں لیکن پیو گے با اتنا جیسے روزے دار پیاسے کا دل تو چاہتا ہے پینے کو لیکن پیتا نہیں رکاوٹ روز آئے گا اتنا ارادہ کیا ولسا کدالے کا ارے نا برہار کہ نہیں چلیو کگال برہاد اسی طرح دکھائی ہم نے یوسف کو دلی اسی طرح دکھائی ہم نے یوسف کو کیا دلی کیوں دلی کی دکھائی لے نہ صرف تاکہ پھیرے ہم اس سے گناہ سیرا کو اور گناہ کبیرا کو میرے محترم ذرا غور کرنا ایک آدمی گناہ کا ارادہ کر رہا ہے اور ہم اس کو روکتے ہیں ٹھیک نا تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو گناہ سے روکا یا گناہ کو اس سے روکا اس کو گناہ سے روکا لیکن ادھر الٹا ہے اللہ تعالی کیا ہونوار ہیں ہم نے گنا کو یوسف سے روکا سبحان اللہ کیا ہی عجیب نسخہ ہے یعنی یوسف گناہ کی طرف نہیں جا رہا گناہ آ رہا ہے یوسف کی طرف ہم نے گناہ کو دھکا دے دیا کہ نہ آ یوسف کی طرف ٹھیک ہے یوسف خود نہیں گناہ کی طرف جا رہا جا رہا ہے گناہ گنا وہی زلی خال کی سورت میں گناہ آ رہا ہے اس کو دھکا دے دیا تاکہ پھیر دیں ہم اس سے سہرا گنا کبھی را گنا کو ان باقی وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہے اس پہ مولانا سادی ہی لکھتے ہیں کہ زلاح خان کا جب یہ ارادہ ہوا نا تو اپنا اتار کے بت پر ڈالا اس پہ بت پر ڈالا یوسف نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہے وہ کہ میرا خدا ہے معبود ہے اس کو چھپا رہی تھی حضرت نے مرا تو تو اپنے معبود کو چھپائے گی میرا معبود وہ چھو سکتا ہے جنا دینا ہے تو مولانا لکھتے ہیں وہاں شادی تو در رو سنگے شدھی شرم سار مرا شرم ناید زی پرور دیگا تو تو سنگ کے سامنے بود کے گا مشاش ہو مرا شرم نایا پر واسط ادھر اب باب ہے یا باب ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر سات مکان تھے Uh, اور سات دروازے تھے تو ابواب کہنا چاہیے باپ کہنا چاہیے ابواب کہنا چاہیے نا اگر سات مکان تھے سات تو میں نے کیا کہا تھا کہ محل تھا ایک اس کے دروازے کیا تھے مختلف تو بند کرنے کے لیے تو سارے دروازے بند کیے لیکن بھاگنے کے لیے ایک دروازہ کافی نہیں وہ مکان دے گا ایک دروازہ بول کے بھاگ جو بات تو دونوں دوڑے دروازے کی طرف جب دوڑے تو زلیر خان عشق کی مستی میں آ کے پیچھے سے جو ایسے کھینچا نا اضرت یوسو کے کرتے کو پھاڑ ڈالا اور پھاڑ ڈالا قمیص اس کا پیچھے سے اور دونوں نے پایا اس کے شوہر کو کھڑا ہوا نزدیک دروازے کے وہ جی عزیز مصر بھی آ اپنے دفتر سے جب عورت نے دیکھا کہ عزیز مصر دفتر سے آ ہے اب میرا بھانڈا تو کہنے لگی اولی اس کی سزا تجویز کرو جو تیرے آل کے ساتھ گھر کے ساتھ حرکت کرتا ہے بری کا ارادہ کرتا ہے سزا میں یہی تجویز کرتی ہوں کہ اس کو جیل میں ڈال دو کیا سزا ہی خود تجویز تھی یوں نہیں کہا کہ قتل کرو جیل میں ڈال دو چھپ چھپ کے دیکھتی رہوں گی جیل میں کالا ترجیح کہ بہتان ہے تو معلوم ہے عورتوں کا عشق کچا ہوتا ہے عورتوں کا عشق کیا اگر پکا ہوتا تو بہتان باندھی نہ باندھی خود مر جاتی چاہ کہنے لگی نہیں سزا اس شخص کی جو ارادہ کرتا ہے تیرے آل کے ساتھ برئی کا مگر یہ کہ قید کیا رعایت کی کہنی ہے یا کوئی اور عذاب ہے دردناک کالا جواب بہتان حضرت نے بوتان کا جواب دیا پر اسی نے تو ورایا تھا مجھ کو میری ذات سے خدا کی قدرت یہ بات میں ہو رہی تھی کہ ایک عورت وہاں سے گزری وہ بھی اسی خاندان کی عزیز مصرا ذلاح خان کے خاندان تھی اس کی گود میں کیا تھا بچہ تھا وہ بچہ بول پڑا ایک تو بچے کا بولنا سبحان اللہ یہ ایک موجلہ تھا اللہ کی قدرت کی دلیل تھی اور دوسرا دلیل بھی ساتھ دی اس بچے نے بولنے والے نے کہ دیکھو اگر اس کا کرتا پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو زلح جھوٹیا یہ سوچا ہے اور اگر اس کا کرتا آ سے تھے پھٹا ہوا ہے تو پھر زلح خاں سچی اور یہ جھوٹا دیکھا تو وہی بات تھی اور گواہی دی گواہ نے مین احال زلیحخان کے احال سے مشہور تو یہی یہ ہے کہ شیرخوار بچہ تھا لیکن ایک روایت یہ بھی کہتے ہیں وہ کیا کہا نوجوان مرد تھا مشہور وہی اشیر خار بچہ ان کا نہ قمیض کو دلیل آدھی لکھو اگر ہے کمیز سے پھٹا ہوا آگے سے تو یہ سچی ہے اور یہ جھوٹوں میں سے ہے اور اگر کمیز سے اس کا پھٹا ہوا پیچھے سے تو زلیا جھوٹی اور وہ کیا سچوں میں سے ہے تو زلاح خان کیا ہو گئی جھو दरो جو کچھ کہہ رہی کیا کہہ رہی ہے میں نے جس طرز میں بھی شیر پڑھا ہے نا ہمارے استاد پڑھاتے تھے ہمیں اسی طرز کے اندر وہ آگے پڑھتے تھے ہم پیچھے پڑے مزے لے لے کے پڑھتے تھے اب تو فارسی کا نام نشان ہی ختم ہے زلخا ہر چمے گو یا دروگا دروگے وہ چراغے بے فیصلہ عزیز اب عزیز فیصلہ دے رہا ہے پر جب دیکھا اس کے قمیص کو پھٹا ہوا کیسے پیچھے سے تو فرمایا انہوں من قید کنہ بے شا یہ تمہاری چالا کیوں سے ہے زلحخا یہ تمہاری عورتوں کی چالاکوں سے ہے بے شک چالاکی تمہاری بڑی ہے قید مانا چالاکی مکر و خیر تمہارا پڑا ہے اب دیکھو شیطان کے بارے میں دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے کہ شیطان کا قید کیا ہے ان قید شیطان کہنا صحیح تھا لیکن عورتوں کے قید کے مطالعے کیا گیا گیا ان کا قید کیا ہے عظیم ہے اب آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں پیر صاحب گئے مرید کے گھر تو مرید نہیں تھا اس کی عورت بیٹھی تھی بیوی وہ دانے صاف کر رہی تھی یہ ہوتا ہے نا ہاون دستہ ہاون دستہ کے ساتھ ایسے وہ مولا ریاستیوں ریاستی ہاون دستا کے ساتھ صاف کر رہی تھی پیر نے پوچھا میرا مرید کہاں ہے اس نے کہا تیرا مرید پاگل ہو گیا ہے چھٹا ہو گیا ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ لوگوں کو مارتا ہے اس نے کہا مجھے بھی مارے گا پیر صاحب نے گھوڑی دوڑائی آگے گیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا خوند آ گیا پوچھا یہ میرا پیر جو جا رہا ہے گوڑی پہ اس کو ٹھہرایا نہیں تہنے لگی وہ مجھ سے یہ دستہ مانگتا تھا مولا تو میں نے نہیں دیا کہ صرف ناراض ہو گا بہت بدماش ہو یہ پیر سے پیارا کرتی ہے تو وہ دستہ لے لیا مولا کہتے ہیں اس کو ہاتھ میں لیا دوڑا پیر کے پیچھے سمجھے پیر کو ایسے دکھاتا تھا اور تھا پیر نے سمجھے یہ بدواج مجھے مارے گا وہ عورت نے اب وہ دکھاتا پیر تھوڑی دوڑا ایک عورت نے دو کو پاگل بنایا نہیں بنایا <متدار> پیر ہو گئے اور کام سو یہ ہے ان نا قاعدہ کو نہ مکرو ہے بڑا ہے یوسو آ رہے دن ہزا یوسو کے راج کرو اس بات سے یوسف کو کیا کہا بات سے چھوڑو وسطی زم دے کے اور معافی مانگ تو اپنے قصور کی یوسف سے مند؟ خدا سے یوسف سے وہ تو مشرق بے مان تھے سے معافی مانگ یوسف سے ایسے یوسف تو ایراز کر اور کیا کہا معی مانگ اپنے گناہ یوسف سفے اس لیے کہ تو خطا وار ہے کالا نسرا تو ایک رو آگے پڑھیں پھر ختم کریں گے ان بھائی جس طرح مشک پھیلتی ہے نا اسی طرح عشق بھی پھیلتا ہے تو بات پھیلتی پھیلتی سارے مصر کے شاہ کے اندر پھیل گئے ٹھیک ہے نا تو شاہی خاندان کی عورتیں زلی بھی کس خاندان سے تھی شاہی خاندان شاہی خاندان کی عورتیں بیٹھی اور آپس میں میں گوئی کرنے لگیں کہ دیکھو زلح خان کا حال چندری رن ہے یہ تو کیا ہے بیکار عورت ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ کیا لگاتی ہے عشق لگاتی ہے عشق لگانا تھا تو کسی شہزادے کے ساتھ لگاتی کس کے ساتھ یہ نہیں کہ پاک دمن عورتیں تھی وہی چندریان بیکار عورتیں تھی بہت بے بےحیا عورتیں تھی ان کا مقصد یہ تھا کہ عشق کے लगाती لگاتی شہزادے کے ساتھ के کے ساتھ یہ اپنے نوکر मरी مری پڑتی ہے زلح خان کو جب پتا لگا کہ اس قسم کی حرکات کر رہی ہے تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں ان کو دعوت کروں عورتوں کو دکھاؤں کہ میرا محبوب جو ہے عام غلام ہے یا شہزادے بھی اس پہ قربان کیے جا سکتے ہیں یہ تو چود کا چاند ہے دیکھیں گی جی تو پھر پتا چلے گا تو عورتوں کو دعوت کر دی آگئی گئی عورتیں پھل فروٹ رکھ دیے اور دے دی سمجھے جی پہلے ان کو کاٹ کے کھاؤ اور مور پلاؤ بعض دیکھو وہ کالا نسوتن فلم مدینہ یہ کتنا حال ہے جی چھٹا حال لکھو یہ نسوتن فلم مدینہ کا بعض لوگ من یوں کرتے ہیں کہ کہا اور ت نے شہر میں یہ غلط مانا ہے اس کا معنی یوں کہو کہا شہری عورتوں نے کیا معنی کرو گے وہ عورتیں جو شہر میں رہتی تھیں کہا شہری اور شاہزادیں دی وہ بھی کہ عورت عزیز کا حال دیکھو بہلاتی کھسلاتی ہے اپنے غلام کو اس کی ذات سے تاکہ فرفتہ کر دیا اس کو محبت نے بے شک ہم دیکھتی ہیں اس کو کس کے اندر غلطی سر کے اندر نے ان کی بد گوئی کو بد گوئی اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ نیک عورتیں تھوڑی تھی کہ نیکی کی ہدایت کر رہی تھی جب سنی بد گوئی ان کی تو کا سد بھیجا ان کی طرف اور تیار کیا ان کے لیے کیا متا کا متا کا مجلے سے تا بھی کر سکتے ہو تکیہ گاہیں بھی کیونکہ جہاں بڑے بڑے لوگ ضیافت کرتے ہیں نا مہمانی تو تکیہ رکھتے ہیں یا نہیں تکیہ گاہیں مجلس سے اور دے دیا ہر ایک کو ان میں سے چھری کہ پہلے بھی پھل کھاؤ فروٹ بروٹ کھاؤ چرو کے ساتھ کاٹو بال بعض مرغ پلا اچھا جی اب پھل انہوں نے لیے ہاتھ میں تھی اور یوسف علیہ السلام کو بلایا کسی کام کے لیے حضرت غلام تھے نا بلا سکتے تھے او یوسفا انہوں نے جو یوسف علیہ السلام کو دیکھا نا سبحان اللہ یہ تو چودہ کا چاندو کا ہو شرم صاحب ہو تو اتنی فریفتا ہوئی الحواس ہوئی کہ بجائے اس کے چوریا کس پہ چلاتی پہ اپنی انگلی کاٹ ڈالی تو آ جاؤ اب میدان میں تم میرے اوپر کیا زنی کرتی میدان میں آ جاؤ نس کے خون گردا دل گردا بشہرا یہی ہے جس کے اوپر تم تانا کرتے تھے بلا اگر نظر آ تو اور تو نے کہا واقعی واقعی تو مجبور تھی اب تو ٹھیک ٹھاک ہے اور کہنے لگی نکل تو ان کے اوپر فلما رائے نہ ہو جب دیکھا انہوں نے یوسف کو اکبر نہ بڑا خیال کیا اس کو عظیم سمجھا اور کاٹ ڈالے انہوں نے ہاتھ اپنے وہ کلنا اور کہنے لگی ہاشا لا پاک تو اللہ ہے یا حاشا اللہ کا منع یہاں سبحان اللہ کا ہو تاجو والی چیز کو دیکھ کے کیا کہا جاتا ہے سبحان اللہ ما ماہ بشرا یہ تو بشار نہیں معلوم ہوتا نہیں یہ اللہ مالکن کری فرشتہ ہے معذہ فرشتہ دو وجہ سے کہا ایک تو حسن جمال کی وجہ سے دوسرا پاک دامنی کی وجہ سے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یوسف ہماری کرم نگاہی نہیں کر رہا یہ تو بھی فرشتہ موضوع ہے اس کے اوپر ہماری امی فرماتی ہیں بی تعالی کہ اگر یوسف والی وہ عورتیں جنہوں نے تانا لگایا تھا میرے محبوب کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتی تھی وہ ہاتھ کاٹے تو ادھر کیا کا دی؟ دل کاٹ دیزال کننا اظہار ازر ہو گیا کہنے لگی پر یہی تو ہے جس کے بارے میں تم نے ملامت کی والا کدراوت تو ہو اب اعتراف کر رہی ہے خود اعتراف کر رہی ہے کہ میں نے اس کو برغلایا تھا اس کی ذات سے وہ بچ گیا والا علم یا فلطہ سلیحخا اور البتہ اگر نہ کیا وہ کام جس کا میں اس کو حکم کرتے وہ برائی البتہ قید کیا جائے گا اور البتہ ہو جائے گا زلیل میں سے کہ بال یقون نن ہے نہ نون ہے کون سا نون ہے کی صورت میں لکھا گیا دعا یوسف دعا یوسف اب میرے عزیز یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے ایک جیل کا راستہ دوسرا کی برائی کا راستہ تیسرا راستہ تو نہیں تھا نا کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کے غلام تزار خرید بعض سکتے پہ دیکھیں گے گھر خرید غلام تو نہیں بھاگ سکتا نا اپنے مالک سے یا تو اس کے گھر میں رہو سمجھے جی وہ برئی ہے یا پھر کہاں چلا جاؤں جیل میں چلا جاؤں جیسے وہ کہتی ہے تو حضرت یوسف مانگی اے اللہ اس معصیت سے مصیبت مجھے منظور ہے معصیت منظور نہیں کمزور ہے مصیبت وہ جیل جانے منظور ہے آخر جیل میں چلے گئے اس کے اوپر میرے حضرت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یوسف علیہ السلام اگر آفیت مانتے نا جیل کی وجہ کا تو اللہ تعالیٰ کوئی طریقہ قریقیت کا نکال دیتے لیکن تقدیر میں وہی وہ تھا جیل میں بھی جانا تھا پھر واپس بھی آنا تھا دعا یوسو کا یوسون میرے پروردگار جیل محبوب ترین حضرات میرے اس چیز سے کہ بلاتی ہیں عورتیں مجھ کو ترافوس کے بھائی اور گھر تو نے نہ پھیرا مجھ سے ان کا مکرو پھڑے تو مائل, جی؟ اصبو. اصبو مائل ہو جاؤں گا ترا پون کے لفظ کیا ہے جی اسبو اسبو کا معنی مائل ہو جاؤں گا عام مولی صاحبان اس کا معنی کرتے ہیں کہ پہنچ جاؤں گا یہ غلط معنی ہے کیا آہ. کیونکہ پہنچنے کے لیے باب دوسرا ہے وہ اصاب یوسیبو پیساب یہ وہ باب نہیں یہ باب سبا یسبو کون سا باب ہے اصل میں اصبو تھا کہ جگ کی وجہ سے باب ہے سبا یسبو سبا کا من میلان ہونا کسی طرف کیا مائل ہونا جیسے ہماسے کا شیر ہے سبا کلبی و مالا میلا و یا اسیلا شاعر کہتا ہے اے اسیلا میرا دل تیری طرف مائل ہو گیا ہے سبا قلبی و وہ مالا کے میلا اس سبا کل نہ میلہ میرا ایک خیال ہے لیکن وہ پورا نہیں ہوگا خیال وہ یہ ہے کہ جیسے یہ مشکل الفاظ ہے نا میں ان کا معنی بیان کروں اور ہر معنی کی دلیل پیش کروں شعرا عرب سے کیسے یہ ہے خیال لیکن پورا نہیں ہو سکے گا وہ اس لیے کہ آج کل عرب کے شیر سمجھنے والے مر گئے ہیں آج کل عربی وہی بولتے ہیں جو منجا کہتے ہیں آم کو سمجھے جی وہ میرے پاس عربی ہے وہاں سمجھے جی تو میں نے ان کے سامنے شیر پڑھا اس کا یعنی اپنا مقامات کا لبستہ تبض الخبیسہ بان شخی فی کل شیشہ سیار تو واضیہ او بول اطان اریول قنیسا بحاول کنیسا مجھے کہنے ہندی آج کل کے عربی کا لکھا ہوا ہے نا تو شاعر تھا اس نے عربی کے مشکل لفظ کہا اس کا جین جو ہے وہ ہندی زبان بول رہا ہے حالانکہ وہ عربی ہندی نہیں دیکھو جی اگر تھیرا مجھ سے ان کا مکرو میں مائل ہوں گا ان کی طرف اور کا مکرو فری پھر ان کی رائے یہی ٹھہری آپس میں مشورہ کیا عزیز مصر نے اس کے رشتہ داروں نے ذرا غور کرنا عزیزروں نے میں مشورہ کیا کہ اگر یو سو رہتا ہے نا یہ ہے حسین و جمیل ذرا خان کے دل میں اس کا عشق گھر کر گیا ہے تو بار بار ورگلائے گی یا نہیں بار بار ور گی یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے ہر وقت ہمیں بدنام کرتی رہے گی اچھا یہ ہے کہ کسی نہ کسی تجویر سے اس غلام کو کہاں بھیج دیں جیل میں بھیج دیں تو نامراد بے وقوف ہونے اللہ کے نبی کو جیل میں بھیجا لیکن غلط طریقے سے کیا کیا بازار سے لے گئے کیا بازار سے لے گئے مجموعی ساتھ تھا اور شہرت دیتے گئے کہ یہ ہمارا غلام تھا کس کو چھیڑ رہا تھا اپنی مال کا وہ رہا تھا بدرا نہیں گئے اس لیے ہم اس کو کان ڈال رہے ہیں جیل میں ڈال رہے نولہ نے یہ حرکت کی انہوں نے یہ آگے آئے گا یہ بات دیکھو جی سما بدا لم پھر ظاہر ہوا واسطے ان کے یعنی ان کی رائے یہی ٹھہری باوجود اس کے دیکھ کے انہوں نے دلائل آیات کا منع دلائل حضرت یوسف کی اسمت کے دلائل تو حضرت یوسف کی اسمت کے دلائل کون سے تھے تھی وہ ایک تو بچہ ہی بول پڑا یا نہیں بول پڑا ایک قسم تھا پھر وہ دلیل آدھی تھی یا نہیں کیا کپڑا پیچھے سے پھٹا اور خود بھی آ... عزیز مصر نے اس کے بعد زلا نے عورتوں کے سامنے اقرار کیا والا بالا کدراوٹ تو تو یہ دلائل اس وقت کے دیکھنے کے باوجود کیا کہیں گے لیاس نندا البتہ ضرور قید کریں گے اس کو ایک وقت کا تو میرے حضرت کو جیل کے اندر بھی دیا واپس ڈال الحمد اسلام اسلام. اللہم اسلام. اللہ اللہ صلی اللہ تعالیٰ شہید اسلام ڈاٹ کام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 جمالی دل بشر بشر لقد نو بر قمر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام